يا نبی اللہ وعلی يا نور اماں صحابی نور کے پہ کر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بہروبت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا فلو اعدن حبیب محمد فلو عید البیب محمد وبا رک پیٹھے تھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اہر آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی غم خاری کے مقدس جذبے کا تحت ایک مرتبہ پھر مدنی چینل پر روحانی علاج کے سلسلے میں حاضر خدمت ہیں اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی فون کال کے جوابات ان کا حل پیش کرنے کی صحیح کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کے اس معمان حفاظت نشان قید العلم بال علم کو لکھ کر قید کر لو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے شواب سمانے کے لیے مدنی چینل پر موجود اسلامی بھائی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم لے کر ہمر سنگ گوشت ہو کر اس پورے سلسلے میں شامل رہیے جو اہم مدنی پھول اور دعائیں وغیرہ ہوں اسے تحریر بھی کرتے چلے جائیے تاکہ بعد میں وہ آپ کے کام آ سکیں آج ہم اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اور فون کال کی طرف جائیں سیدی امیر آل سنت کی مایا نا تصنیف غیبت کی تباہ کاریاں اس میں سے مسلمان کی عزت کی حفاظت کا ثواب یہ سنتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائی آپ کے سامنے جب بھی کوئی آدمی کسی اسلامی بھائی کی خطا یا اس کے عیب کا تذکرہ اس کی موجودگی میں یا پسے پشت یعنی پیٹ پیچھے شروع کرے تو سننے میں اگر کوئی مصلحت شرعی نہ ہو تو فوراً احترام مسلم کا لحاظ کرتے ہوئے ثواب آخرت کمانے کی نیت سے اپنے اسلامی بھائی کی عزت کی حفاظت کرنے کی ترکیب کیجیے تاجدار رسالت مصطفیٰ جانحم شم ابز میں ہدایت شراف عظمت و شرافت صلی اللہ تعالی علیہ تعال وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت کا تحفظ کرے تو اللہ عزا وجل کے ذمہ ایک کرم پر ہے کہ وہ اسے جہنم سے آزاد کرتے ایک اور روایت انق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رعف الرحیم علیہ ابدی و تسلیم نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی اللہ عزت و جلد قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیجے گا جو جہنم سے اس کی حفاظت فرمائے گا کیسی فضیلتیں ہیں کیسے ثواب ہیں مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنے کے ان شا اللہ الرحمٰ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کریں گے ان شاء اللہ آئیے اپنے آج کے سلسلے میں سب سے پہلی ریکارڈیڈ ریکوڈ کال شامل کرتے ہیں صلو علی صلو اللہ تعالی علی محمد کشمیر سے بات کر رہا ہوں سوال یہ ہے کہ میرے کو بیمار ہو گئے تقریباً خون کا مسئلہ ہے کوئی چھ سال ہو گئے چھ سال ہو گئے میرے کو خون کا مسئلہ ہے خون نہیں بنتا ہے میرے روحانی علاج بتا دیں <سؤال> ریحان راولہ کوٹ کشمیر سے چھ سال سے ان کو یہ بیماری ہے خون نہیں بن رہا تو اس کا روحانی علاج الحمدللہ رب العالمین المرسلین اما بعد عالا باللہ من الشیطان فاؤل بسم اللہ الرحمن نسیم اللہ تبارک و تعالی ہمارے ریحان بھائی کو شفا کاملہ عطا فرمائے ان کی بیماری دور فرمائے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ کی متبوعہ مدنی پنچ سورہ کے باب فیضان تلاوت میں سورہ فاتحہ کے فضائل میں لکھا ہے ایک حدیث پاک لکھی ضمن میں کہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرد کے لیے دوا ہے سبحان اللہ اس سورج کا ایک نام شافیہ اور صورت الشا بھی ہے کیونکہ یہ ہر مرض سے شفا دینے والی ہے مذکورہ مرض سے یعنی جیسے ابھی ریحان بھائی نے اپنا جو مرض بیان کیا ہے کہ خون کا ان کا مسئلہ ہے خون نہیں بنتا خون کی کوئی خرابی ہے تو روزانہ 11000 مرتبہ اییا کا نعبدو و عیا نستعین 11000 مرتبہ روزانہ ای کا نعبدو و عیا نستعین اول آ تین تین دفعہ درود دے پاک پڑھ کے یہ روزانہ پڑھیں ان شاء اللہ تبارک و تعالی ان کی یہ بیماری دور ہو جائے گی اور بہت سی بیماریوں اور بلاؤں سے حفاظت رہے گی اور یہ عمل بہت ہی مجرب ہے کیفی طریقہ امیر اہل سنت نے اس کو مجرب عمل لکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل اور بھی سن لیجیے کہ یا غفور یا غفور یا غفورو اس کو ایک کاغذ پر لکھ کر اس کے مقدعات جو ہیں یعنی اس کے جو الگ الگ حروف ہیں یا علی غین فا وا را اس کے مقدعات کو ایک کاغذ پر لکھ کر اس کاغذ کے اوپر روٹی کا ٹکڑا جو ہے وہ چپکا لیجیے اب یہ جو سیاہی ہے یہ روٹی کے ٹکڑے میں جذب ہو جائے گی اس روٹی کو کھائیں انشاءاللہ شاء اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی بیماری دور ہو جائے گی آپ نے بتایا کے مقدعات لکھنے ہیں ڈرائنگ کھا وا وا تو اعراب بھی لگانے اعراب لگانا ضروری نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اسی زمین میں تابزات اختاریہ کی ایک مدنی بہار بھی سنتے چلے جائیے سراچی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے بستے پر ایک اسلام بھائی تشریف لائے جن کا تعلق صوبہ سرحد سے تھا انہوں نے اپنے سب بھائی کا ایمان افروز واقعہ اپنے انداز میں یوں بیان کیا کہ میرے بھائی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی رنگ پیلا پڑ گیا انہ انہیں ہسپتال میں لے جایا گیا ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا تو یہ بتایا کہ ان کے خون میں تیزی سے کمی آ رہی ہے خون ختم ہو رہا ہے تو مزید انہوں نے بتایا کہ دو تین گھنٹے کے اندر اندر ان کو خون کی بوتل خون کی ڈرپ نہیں چڑھائی گئی تو ان کا زندہ بچنا بہت مشکل ہے ڈاکٹرز نے بلڈ گروپ بتاتے ہوئے کہا کہ صرف اسی گروپ کا خون ذہنی بات جو ان کا گروپ ہے اسی گروپ کا خون لگے گا اور یہ ایسا گروپ تھا کہ اس کا خون آسانی سے ملتا نہیں تھا ہم نے شہر بھر کے بلڈ بینک جو تھے ان سے رابطہ کیا مگر ہر طرف سے ناکامی ہوئی نہ ہی ہمارے فرد خانہ میں سے کسی فرد کا خون جو ہے بھائی کے خون سے یعنی جو ان کا گروپ تھا اس گروپ سے نہیں ملتا تھا لہٰذا ہم اسی صورتحال میں بہت پریشان تھے کہ ایک اسلامی بھائی نے ہماری دل جوئی فرماتے ہوئے کہا کہ آپ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تابزات اختاریہ کے بستے پر رابطہ کر لیجئے الحمدللہ تبارک اعتبار کے وطالعہ ہم نے ان سے ایڈریس لے کر فیضان مدینہ میں حاضری دی اور تابیزات اختاریا حاصل کیے اپنے بھائی کے گلے میں تابےدار پہنائے اور جس طرح طریقہ بتایا گیا تھا طریقے کے مطابق ہم نے وہ تعوید استعمال کیے الحمدللہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ڈاکٹر جب چیک اپ کے لیے آئے تو بےہوش بھائی کی بند آنکھ کی پلک کو کھولا یعنی بھائی بےہوش پڑے ہوئے تھے ان کی پلک کو جب کھولا تو ڈاکٹر حیران رہ گئے کہ ان کی وہ آنکھیں جو پہلے پیلی پڑ چکی تھیں اس نے سرخ دورے دیکھ کر بہت ڈاکٹروں کے حیرت ہوئی اب اس کے اندر سرخ سرخ دورے نظر آ رہے ہیں سبحان اللہ اب ڈاکٹر پریشان اس نے پوچھا کہ یہ خون کی بوتل اس کو کس نے چڑھائی ہے ہم نے جواب دیا کہ کسی نے بھی نہیں پھر اس نے کہا کہ اس کے جسم میں یہ خون کہاں سے آ گیا تو ہم نے ان کو سارا واقعہ جو حقیقت تھی سنا دی کہ الحمدللہ ہم نے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے تعویذاتی ہیں تاریخ حاصل کیے ہیں اور وہ اپنے بھائی کے گلے میں ہم نے جو ہے تعویذ پہنا دیا ہے اور الحمد للہ اعتبار کو بتایا یہ اس کی برکت ہے الحمدللہ للہ ڈاکٹر نے جب اس میرے بھائی کا چیک اپ کیا یہ ٹائم بھی بتاتے ہیں کہ جب میرے بھائی کا چیک اپ کیا تو انہوں نے بھائی کو ڈسچارج کر دیا اور کہا کہ آپ کے بھائی کی بیماری بالکل ختم ہو گئی ہے اور یہ جو ان کے خون کی ختم جو خون کم ہو رہا تھا ان کا وہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے سبحان اللہ، ما شاء اللہ ہمارے ریحان بھائی کو مشورہ ہے کہ یہ بھی کشمیر میں الحمد للہ تعویذ کے بچے لگتے ہیں تو یہ بھی اپنے قریبی تعویذاتی اختیاریہ کے بستے پر رابطہ فرمائیں اور اپنے جو ان کا خون کا مسئلہ ہے اس کے لیے تعویذاتی اختیاریاں حاصل کریں اور بتائے گئے طریقے کے مطابق استعمال کریں شفا دینے والی ذات رب کائنات کی ان شاء اللہ تو یہ ایک مایوس نہیں ہونا چاہیے چلیے اسباب اختیار کرتے رہنا چاہیے ریحان بھائی کو بھی یہی مشورہ اور یہ جو آپ نے بتایا کہ تعویذات اختاریہ کی تو آپ نے باہر سنا دی تو ان یہ ضرور اس پر عمل کریں گے ریحان بھائی سن رہے ہوں گے تو اس کے مطابق کیجیے ریحان بھائی انشاءاللہ اللہ آپ ضرور اخاقہ محسوس فرمائیں گے آئیے سوال شامل کرتے ہیں محمد جی السلام علیکم میرا نام ارشد محبود تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پہلے پھارا کروایا تھا میں سال ڈیٹ ہو گیا کہ کام میں کچھ پرابلم ہے کام بالکل نہیں ملتا ملوم نہیں کیا ہو گیا تو شکارا میں نے کروایا تھا اس میں انہوں نے بتایا کچھ نہیں ہے تو اس کا کوئی طریقہ تھا مجھے بتائیں کہ کس کی وجہ سے میرا کام صحیح ہو جائے تو مین تو مین قرضے کے نیچے لگا جا رہا ہوں بہت ارشد محمود بھائی عرب شریف میں انہوں نے کال کی تھی اور انہوں نے اپنا مسئلہ جو بیان کیا وہ تو آپ نے سن لیا تو ان کو روحانی علاج بتا دیجئے دی دی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ارشد محمود بھائی کی کاروباری پریشانی دور فرمائے آمی. ان کو بقدرے کی فیض اس کے حالات سے نوازے اور بار قرض سے خلاف عطا فرمائے حضور نبی کریم علی افضل و تسلیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عامل ہوں تو ان کی حاجتوں کو کافی ہے پھر پارہ اٹھائیس سورت اللہ کی یہ آیت کریمہ نمبر دو اور تین سرمائی ومنگ اور ادائے قرض کے لیے بارہ قرب سے نجات پانے کے لیے اور روزی میں بارہ کے لیے اس آیت مبارکہ کی کثرت بے حد مجرب ہے جب. یہ سوریہ طلاق کی آیت نمبر دو اور تین آپ نے بتایا نا جی دو اور تین یہ قرآن پاک سے بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ ہمارے مدنی چینل کی جو مجلس ہے وہ روحانی علاج کے اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ اور دیگر سلسلوں میں بھی جو روحانی علاج بتایا جاتے ہیں وہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو وہاں سے تحریر کر لیا کریں اور الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دو سے تین مرتبہ اس ورد کو بتا دیا جائے بین کر دیا جائے جیسے تو قرآن پاک آئے تھی تو آپ نے ایک مرتبہ پڑھی ایک مرتبہ پھر پڑھ دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیجیے ارشد محمود بھائی اسیت کا ان دو آیتوں کا ذر کرتے رہیں اور ان شاء اللہ الرحمٰن اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ ضرور آپ حاصل کریں گے اور ساتھ ہی جو آپ نے بتایا کہ مقروض ہیں تو ادائے قرض کے لیے بھی بتایا گیا کہ اس کی کثرت کرنا یہ بہت زیادہ مفید بھی ہے اور مجرب بھی ہے تجربے سے ثابت بھی ہے کہ جو اس کا ورد کرتا ہے کثرت سے تو وہ قرض اتارنے میں اس کی مدد کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے انشاءاللہ شاء اللہ علی الحبیب اللہ تعالیٰ محمد آئیے شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب اللہ احلن ہوتا محمد میں دھابی جی سے بات کر رہا ہوں فیاض اصل میں میری والدہ کو بہت خانسی ان کا میں نے بہت علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہیں وہ کرایہ نے آج کو علاج بتا دیں دادی جی سے فیاض بھائی ہمارے ہیں والدہ کی بیماری اور کھانسی کا مرض انہوں نے بتایا اللہ تبارک و تعالی ہمارے فیاض اب بھائی کی والدہ کو کھانسی کے مرض سے اور دیگر تمام جسمانی اور روحانی امراض سے شفا فرمائے آمین ان کے لیے اور مدی چینل کے دیگر ناظرین کے لیے اس کا ایک علاج پیش خدمت ہے روزانہ کشمش یعنی چھوٹے انگور خوش انگور کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں خوش انگور جو ہوتے ہیں جن کو پنجابی میں سوگی کہتے ہیں تو یہ چالیس دانے اگر موافق آتے ہوں تو اس میں زیادہ بڑھا بھی سکتے ہیں اََسی کر سکتے ہیں ساتھ جتنے مطلب موافق آتے ہوں اور تین عدد بادام لے کر اس پر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر دم کر لیجئے اور کھا لیجئے جیسے یہ خود بھی ان کی والدہ دم کر کے کھا سکتی ہیں کوئی دوسرا ان کو دم کر کے دے دے لیکن اس میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ جب یہ کھائیں تو اس کے دو گھنٹے تک پانی نہیں پینا انشاءاللہ تبارک و کھانسی کے مریض کو بے حد فائدہ ہوگا اور اس سے بلغم جو ہے جیسے بلگم بتاؤ کا سینے میں وہ جم جاتا ہے تو بلغم اس سے نکلے گا اور مزید بنے گا نہیں یہ بھی اس کی فضیت اسی طرح ضرورت کشمش کی تعداد بڑھا بھی سکتے ہیں اور بچے ہوں جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کو کھانسی ہوگی اس کو کھلانا چاہتے ہیں تو ضرورت کم بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک اوسطن جو اس کی تعداد ہے وہ چالیس دانے اور بادام کی تین, جو ہے تین بادام لے کر اس سے گیارہ دفعہ دروے پاس پڑنا ہے سبحان اللہ ہر درد کی دوا ہے صلی الا محمد تعمیز ہر بلا ہے صلی سلی علی محمد صلی خبیب محمد آئیے سوال شامل کرتے ہیں سلو احدن خبیب محمد میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں جی میرا کزن ہے احمد رضا جس کی عمر تقریباً چودہ سال ہے دس سال سے اس کے گڑگوں میں انفیکشن ہے پورے جسم میں ورم آ جاتا ہے اور پیشاب بند ہو جاتا ہے سال میں دو ہفتے دو دفعہ پورے جسم میں پانی بھر جاتا ہے روزانہ پندرہ گولیاں کھانی پڑتی ہے برائے کرم اس کا روحانی علاج اطاف انہوں نے اپنے کزن کے دو تین مسئلے بیان فرمائے تو ان کو روحانی علاج اللہ تبارک تعالیٰ و تعالیٰ ہمارے ان کی جملہ بیماریاں دور فرمائے اور ان کو شفایت کا عاجلہ و صحت ناصیہ عطا فرمائے مقبت المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان میں ہے یا حیو جو کوئی بیمار ہو اس اسم یعنی یا ہے کو ہزار بار یعنی ون تھاؤزنڈ ٹائم پڑے انشاءاللہ عزوجل اللہ پائے گا مزید انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جسم پر ورم پڑ جاتے ہیں پانی بھر جاتا ہے تو اس سے شفا پانے کے لیے یا علی یو جو, جو ورن یعنی سوجن پر تین بار پڑھ کر دم کر دے انشاءاللہ شاء اللہ عزہ مریض صحت پائے گا انشاءاللہ شاء تو آپ اس کے مطابق کیجئے انشاءاللہ شاء ضرور آپ اپنے کزن کے اس مرض میں افاقہ ہوتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ شاء آئیے کو ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں حبیب اللہ اللہ محمد میں <تصفح> ابو ابوظہبی سے بات کر رہا ہوں عرب امارات نام میرا فرمان حیدر ہے سوال یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کوئی ایسی دعا بتائی جو آدمی پریشان ہوتا ہے پریشانی کے عالم میں کوئی کیا دعا پڑے گھر میں برکت ہو پریشانی دور ہو پریشانی کے عالم میں کیا پڑھا جائے گھر میں برکت ہو ان سارے ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر کوئی عمل یا روحانی علاج یہ مانگ رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس ربی اللہ تعالیٰ سے مربی ہے کہ محبوب ربلال صاحب جود و نوال شہن شاہ خوشخیصال سلطان شیرِ مقال ٹیکر حسن و جمال عز و و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے دل نشی ہے جس نے استفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ الزل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا اللہ ہمارے یہ بھائی بھی استغفار کو ان کو بھی اور ہم سب کو چاہیے کہ استغفار کو لازم کر لیں کثرت کے ساتھ اللہ تبار کے وطالعہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہا کریں اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ایک تو انشاءاللہ گناہ معاف ہوں گے دوسرا یہ کہ پریشانیاں دور ہوں گی رزق میں برکتیں ہوں گی گھر میں برکتیں ہوں گی اور انشاءاللہ شاء اللہ ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ جہاں سے ہمیں گمان بھی نہ ہوگا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے استغفار کرنے والا بنائے تو کیا اردو میں استغفار استغفار کرے کیا مطلب وہ استغفار کرے سے اس مراد اس کی بھی تھوڑی وضاحت بتا دیے یعنی استفار سے مراد کہ اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اپنے گناہوں سے اپنے جو بسا اوقات ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے پریشانی آتی ہیں تو اسقل فر اللہ واطو بہلی اسقر اللہ کل زمبنگ یعنی اس طرح کے جو بھی الفاظ ہیں اسی طرح پانچواں کلما ہے وہ بھی استغفار پر ہی مشتمل ہے اس طرح استغفار کے جو بھی قلمیں ہیں وہ پڑھتے رہیں جو دعوت اسلامی کے امیر علیہ سنت کے مرید ہیں الحمدللہ تبارک اتبارک امیر علیہ سنت نے اپنے مریدین اور طالبین کے لیے شجرا تاریہ جو مرتب فرمایا ہے تو اس میں آپ نے ایک جو وظیفے عطا فرمایا ان میں سے ایک وظیفہ استغفار کا بھی ہے کہ روزانہ ستر مرتبہ جو ہے کم از کم جو ہے ستر مرتبہ استغفار ہر مریض یا ہر طالب کے لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ استغفار کریں اسقلفل اللہ عظیم وطوب ولی تو امیر اللہ سلمن یہ فرمایا یہ بھی الفاظ الحمدللہ استغفار کے بہترین الفاظ ہیں اس طرح بھی استغفار کا اپنی مادری زبان میں بھی جو اپنی آپ کی زبان ہے اردو ہے عربی ہے انگلش ہے تو اس میں آپ استغفار کر سکتے ہیں یعنی استغفار کا معنی ہے کہ مغفرت چاہنا اللہ تبارک بطالیہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا تو یہ استغفار سید الاستغفار بھی آپ نے جو شجرائے قدریہ رضبی اطاریہ کی بات کی تو اس میں سید الفط بھی ایک مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ موجود ہے تو یہ تو بڑا اچھا ورد ہے اس پر مجھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ ہے جسے تفسیر تفصیر و الفان میں بھی نقل کیا گیا ہے اور وہ سورہ نوح کی کسی آیت کے زمن میں جو ہے اس واقعے کو نقل کیا گیا کہ آپ کی بارگاہ میں چار قسم کی شکایت لے کر لوگ حاضر ہوئے چار الگ الگ لوگ حاضر ہوئے ایک نے کہا کہ ہمارے یہاں کھیتی سوکھ گئی ہے اس طرح کا مفہوم ہے کچھ اور ایک نے آ بتایا کہ اولاد زندہ نہیں رہتی یا اولاد کا طلبگار ہوں اس طرح اگر کے چار الگ الگ مسائل لے کر حاضر ہوئے اور انہوں نے امام حسن نے سب کے لیے یہی فرمایا کہ آپ استغفار سے اخار کیجیے اس کی کثرت کیجیے استغفار سے پڑھیے تو جو محفل میں بیٹھے تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ چار الگ الگ شکایتیں لے کر آئے اپنے الگ الگ امراض کو لے کر آئے کوئی کہتا ہے کہ میں بیمار مجھے کھیتی میں ہماری جو ہے وہ بارش نہیں ہو رہی ہے تو آپ دعا فرما دیں اور آپ کو وظیفہ بتا دے تو آپ نے استغفار بتایا ایک نے آ کہا کہ میں اولاد کا طلب دار ہوں آپ نے اس سے بھی استقفار کا وظیفہ بتایا تو اس کی کیا وجہ ہے حکمت کیا ہے تو آپ نے قرآن پاک کی اس کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ سلاۃ السلام کی قوم کو پریشانی ہوئی اور ان کو اس طرح کی شکایتیں تھیں تو اللہ تبارک و تعلیٰ نے حضرت نُ علیہ صلاح وسلام سے یہی فرمایا کہ آپ اپنی قوم سے فرما دیں کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کریں تو اس سے استقبال کرتے ہوئے آپ نے یہ بتایا تھا تو بہرحال فرمان حیدر بھائی متحدہ عرب امارات سے انہوں نے کال کی تھی آپ استغفار کی کثرت کیجئے اور صرف یہ انہی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی اپنے اوپر لازم کر لیں کہ روزانہ ستر مرتبہ استغفار یعنی سیونٹی ٹائمس تو ضرور استغفار استغ اللہ بس اتنا بھی پڑھ لیں گے تو ان شاء اللہ الرحمان ضرور فضیرتیں حاصل ہوں گی برکتیں حاصل ہوں گی تو صلو علی علی الحبیب اللہ تعالی محمد احلن کو ہوتا سوال شامل کرتا فلو اللہ تعالی علی محمد جن جی ناروال سے زفر بول رہا ہوں یہ میری وائف ہے ان کو نا یہ عبادت نہیں کر سکتی یہ ان کے نا کوئی جیسے جیسے کوئی بار کا مسئلہ ہوتا ہے کوئی جنات وغیرہ کا اچھا یہ ناروال سے ہمارے ظفر بھائی تھے ان کے گھر والوں کے ساتھ یہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا کہ جنات ہیں عبادت نہیں کرنے دیتے اس کا کوئی حل روحانی علاج بتا دیجیے دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے بعد فیضان درود میں درود تاج کے کئی فضائ لکھے ہیں جن میں سے ایک ایسی فضیلت پیش خدمت ہے کہ جس پر عمل کرنے کی برکت برعکس ان شاء اللہ آصف اور جنات دفاع ہوں فہار و آصف جنوں شیطان کے دفعہ کے لیے گیارہ بار یعنی 11 ٹائم درود تاج پڑھ کر مریض پر دم کرے انشاءاللہ شاء اللہ ارج فائدہ ہوگا لہٰذا مریضہ پر گیارہ مرتبہ درود تاج پڑھ کر دم کر دیا جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ عجا اس کی بارکت سے جنات سے نجات حاصل ہوگی اچھا یہ تو آپ نے ایک قصیرت پیش کی جو اتنی اعلیٰ اور ارفا ہے کہ جس کے ساتھ سحر ہو آسیب ہو یا چھچک کا مرض ہو اس پر گیارہ مرتبہ درود تاج پڑھا جائے تو افاقہ ہو اس کے بقیہ فضائل بھی اگر مل جائے ہمیں اسی مقبت المدینہ کی اسی مقبوبہ مدنی پنسورہ کے باپ فیضان درود میں درود تاج کے جہاں دیگر فضائل بھی لکھے ہوئے تو رسول رحمت کے آٹھ حروف کے نسبت سے درود تاج کے آٹھ مدنی پھول نمبر ایک جو شخص عروج ماہ یعنی چاند کی پہلی سے چودہ تک شب جمعہ میں بعد نماز عشاء با رضو پاک کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر ایک سو ستر بار اس درود پاک کو پڑھ کر سو رہے گیارہ شب یعنی الیون نائٹ الیون نائٹ وہ تو اسی طرح کرے انشاءاللہ شاء اللہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا سبحان اللہ تضیلت کیسی ہے کہ جسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم علی کی زیارت نصیب ہو جائے کے دوبارے نیارے ہو جائیں نمبر دو جیسے کہ یہ سہر و آفیب اور جنات کو دفاع کرنے کے لیے اگر کیا گیا تو سہر و آفیب جن و شیتان کے دفاع کے لیے اور ساتھ ہی چیچک جسے چکن پاکس یا اسمال پاکس بھی کہا جاتا ہے اس کے لیے گیارہ بار پڑھ کر مریض پر دم کریں انشاءاللہ شاء اللہ ایسا وجل فائدہ ہوگا آلاللہ. نمبر تین پل کی صفائی کے لیے ہر روز بعد نماز صبح ساٹھ بار یعنی سکسٹی ٹائم اور بعد نماز عصر تین بار اور بعد نماز عشاء تین بار غرض رکھے نمبر چار دشمنوں والموں حاسدوں اور حاکموں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اور غم و غربت دور ہونے کے لیے چالیس شب یعنی فورٹی نائٹ متواتر بعد نماز عشاء اکتالیس بار یعنی فورٹی ون ٹائم پڑھے نمبر پانچ روزی میں براکت کے لیے سات بار یعنی سیون ٹائم بعد نماز فجر ہمیشہ ورد رکھیں سبحان اللہ ماشاءاللہ مزید فضیف کی فضائل بھی موجود ہیں تو یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسوہ کے باپ کروان درود میں دیکھ لیں پڑھ لیں اور ان شاء اللہ اس کا معمول بنا لیں گے تو بے شمار براکتیں حاصل ہوں گی ان شاء اللہ عزوز. اور یہ کہ جنات ہیں اب یہ بھی ضروری نہیں ہوتا بعض اوقات وہ آدمی خود اپنے طور پر یوں محسوس کر لیتا ہے اور مطلب ایک قیاس کر لیتا ہے کہ جنات ہے آقیب ہے سایہ ہے یا نظر بد لگی ہوئی ہے کہ کسی نے کروا دیا ہے جادو کروا دیا ہے تو اس طرح کے وقت سے بھی بعض اوقات آدمیوں میں مشہور ہو جاتے ہیں اور یوں وہ جو ہے نا مطلب اس کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے جی آپ درست فرما رہے ہیں واقعی ایسے معاملات بھی ہیں بعض اوقات بندہ نیند نہیں کر پاتا رات کو بعض مریض ایسے لائے جاتے ہیں کہ جو مطلب بالکل ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ان کے اہل خانہ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کتنے دنوں سے نہیں سوئے تو کہتے ہیں ایک ہی ہفتے سے نہیں سوئے اچھا تو اس کی وجہ سے اس کا ذہن اس کا دماغ خشک ہو جاتا ہے اور اس طرح کی حرکات کر رہا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس پر جنات ہیں حالانکہ ایسے کوئی معاملات نہیں ہوتے مزید اس طرح کے مریض لائے جاتے ہیں کسی کا پیٹ خراب ہوتا ہے بالکل پیٹ کی خرابی کے باعث آدمی کی عجیب حرکات کرتا ہے تو بہرحال ضروری نہیں ہر پر جنات کے معاملات ہی ہوں تو ہو سکتا ہے یہ کوئی فزیکلی ان کے ساتھ پرابلم ہو تو اس کے تاویزات اختاریاں بھی لیں اور اگر مزید عامر لینگ کے پاس جاتے ہیں عامل کہہ دیتے ہیں کہ ان پہ جنات کا سایہ ہے ان پہ جنات کے معاملات ہیں ہر عامل ایسا نہیں ہوتا لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے عامر کی جو اس طرح کے یعنی کہ معاملات بتاتے ہیں پچھلے دنوں عجیب و غریب معاملات ہوئے ایک مریض ہمارے پاس آیا اس کی پہلی بیوی بیچاری فوت ہو گئی کسی مرض کے سبب اس نے دوسری شادی کی دوسری ان کی اہلیہ بھی گھر میں آتے ہی بیمار پڑ گئی تو ان کو بہت تشویش ہوئی کہ کیا معاملہ ہے میری پہلی اہلیہ بھی اسی طرح بیمار ہو کر بلاثر فوت ہو گئی دوسری اہلیہ یہ بھی ہمارے گھر آئیں یہ بھی بیمار پڑ گئی ہیں تو انہوں نے کسی عامل سے رابطہ کیا تو عامل نے اس کو حساب کتاب لگا کر یہ بتایا کہ یہ آپ کی دوسری بیوی اس کو آپ کی پہلی بیوی کی روح ستا رہی ہے चा, चा, وہ اس کو بسنے نہیں دینا چاہ رہی گھر میں تو so, وہ اس کو تنگ کر رہی آ کر تو so, وہ پریشان کہ بھئی اب وہ کیا ایسا حل اختیار کیا جائے کہ پہلی والی زوجہ کی روح کو قرار آ جائے اور وہ اپنے شوسن کو بسنے دے گھر میں تو so, شامل نے لمبی چوڑے ایک لفٹ بنا کے دے دی, دی کہ اتنی جو ہے تو آپ نے زعفران لانا ہوگا اور اتنا جو ہے تو یہ مشق لانا ہوگا اتنا آپ کو امبر لانا ہوگا اتنا یہ لانا ہوگا تو جناب میں کہاں سے لے کر آؤں ٹھیک ہے آپ نہیں لا سکتے ہیں، ہمیں اس کی قیمت ادا کر لیں ہم لے لیں گے تو بہرحال یہ اس طرح کے معاملات بھی ارشم اللہ اس کا استفارہ ہوا کوئی اس میں جنات وغیرہ کے معاملات نہیں آئے اس کا علاج شروع کیا گیا کاغیزات اختاریاں دیے گئے تکیے نے رکھنے کا تعویذ دیا گیا وہ ارشملہ بالکل بھی سیٹ ہو گئی ابھی یاد ہے سر تو یہ ایسا ہوتا ہے بالکل का اتفاق ہوتا ہے کہ وہ ایک بیمار ہے تو دوسرا بھی ہو گیا بیمار تو پھر کہا کہ یہ جیسا آپ نے بتایا اور باقی اس طرح تو ہوتا ہی نہیں ہے جیسے اس عامر صاحب نے بتایا کہ وہ رو ستا رہی ہے اس کو اب مطلب ایک ایسے بارل تو ظفر بھائی نے ہم سے ہمیں کال کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے وہ عبادت نہیں کر پاتے وہ مطلب ان پر جنات ہیں ہم ان کے لیے نہیں کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے ان پر جنات نہیں ہوں پر آپ کو یہ درود تاج کا اتنا پیارا وظیفہ بتایا گیا اس پر عمل کیجئے جس پڑھتے رہیے جتنی تعداد میں آپ کو بتایا گیا اسی کے ساتھ جیسے ہم نے ابتدا میں تعویذات اطالیہ کی ایک مدنی بہار سنی تو ابھی بھی تعویذات اطالیہ بھی حاصل کریں اور اس میں جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے اس کے مطابق کیجیے تو ان شاء آپ کی بھی باہر آئے گی ان شاء اللہ سلو الحبیب اللہ متا محرمت آئیے کو سوال شامل کرتے ہیں محرم محمد, محمد, محمد ابراہیم بات کر رہا ہوں حیدرآباد سوال یہ ہے میرا کہ میرے والد جو ہیں ان کا نام ہے محمد یاسین اور وہ ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کچھ عرصے وہ کام کرتے ہیں اور کچھ عرصے جو وہ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں دوسرا یہ کہ میں نے کچھ جس طرح سے ہوتے ہیں یہ بابا وغیرہ جو عالم ہوتے ہیں ان سے میں نے کچھ پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے گھر میں جو اثرات ہیں اور جنات جیسے اثرات ہیں آپ کے گھر میں جنات کا اور کچھ جو ہے سایہ وغیرہ اس کے بدولت جو ہے آپ کے یہاں پریشانی اور بیماری میں آپ گرے رہتے ہیں اور یہی وجوہات ہے اب میں نے کہا کہ آپ سے رابطہ کر کے آپ لوگوں سے بھی پوچھا جائے انہوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب جن کا نام محمد یاسین ہے اور کام کاج چھوڑ کر یہ بیٹھ جاتے ہیں اور کسی عامل کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ گھر میں جمنات ہیں اس کا روحانی علاج انہیں بتا دیجئے سب سے پہلے تو جنہوں نے یہ کال کی یہ اور مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی محمد یاسین یا صرف یاسین یہ نام رکھنا درست نہیں ہے بہار سیت کے سولہ حصے پر یاسین یا توحا اس طرح کے نام رکھنے کی ممانعت آئی ہے صرف اتنا نام رکھنا ان دونوں ناموں کے ساتھ محمد بھی نہیں لکھ سکتے جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ محمد یاسین ہے لہذا جن کا نام یاسین یا توحا ہو انہیں چاہیے کہ اپنا نام غلام یاسین یا غلام توحا کر لیں صحیح نام یہ ہے جن جن کے نام بھی مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی سن رہے ہیں تو وہ بھی اپنے نام اگر صرف یاسین یا محمد یاسین یا اس طرح کوئی نام تھا تو اس کو تبدیل کر کے غلام یاسین یا غلام فواہ کر لیں انہوں نے بتایا کہ ان کے والد صاحب جو ہے وہ کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں یعنی ان کا ایسا بھی بسا کا ہوتا ہے کہ کام میں دل نہیں لگتا اس وجہ سے کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں تو آئیے آپ اور مدین چینل کے دیگر ناظرین آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتے ہیں کہ جس کا کام میں دل نہ لگتا ہو کاروبار میں نوکری میں دکان میں دل نہ لگتا ہو اور کام بھی جائز ہو تو یہ وظیفہ پڑے انشاءاللہ شاء تبار کام میں دل لگے گا اول آخر درود پاک کے ساتھ سو مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے بسم اللہ ابان ابراہیم بحاؤ وقوع الجبار المتک سو دفعہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے اول آخر ایک دفعہ درود پاک پھر سن لیجئے اسم اللہ الرحمن الرحیم بحاولی وقوتی سو دفعہ اولا پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں ان اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ان کا کام میں دل نہیں لگتا یا جن کا نوکری یا کاروبار وغیرہ میں دل نہیں لگتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اچھا جو سست ہے مطلب اس سستی ہے زیادہ اور وہ یہ عمل بھی نہ کر سکتا ہو تو وہ کیا کریں اگر خود عمل نہیں کر سکتا جیسے بساؤ کا ایسا ہوتا ہے قرآن پڑھے ہوتے اور اس وجہ سے دعائیں وغیرہ پڑھنے میں بھی کافی ان کو دقت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں کوئی قریبی عزیز کوئی ان کے جیسے ابھی ان کے بیٹے نے فون کیا تو ان کے بیٹے بھی ان کی طرف سے اگر خود نہ پڑھ سکیں بہتر صورت یہ ہے کہ خود پڑھیں تو اگر خود نہ پڑھ سکیں تو ان کے کوئی قریبی عزیز جو ہے وہ ان کی طرف سے عمل یہ کریں اور اپنے جیسے والد صاحب کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ والد صاحب کے لیے اگر یہ خود کریں تو والد صاحب کے لیے دعا کریں اس عمل کی مدت کیا ہے مدت اس کی اکیس دن کا چالیس دن تک ہے یعنی کم از کم اس کو اکیس دن پڑھنا ہے اکیس سے زیادہ بھی اس کو کریں چھبیس کر لیں اس کو تیس کر لیں چالیس دن تک اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ شاء اللہ وہ تبارک ان کا یہ مسالہ حل ہو جائے گا موقع پر ایک آ رہے ہیں جو ایک بہت بڑے انہوں نے اپنے بیان کے دعا, موضوع پہ بیان چل رہا تھا تو اس میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ کسی ملک کا بادشاہ تھا اس کا محل تھا محل کے ساتھ ایک وسیع میدان بھی تھا تو دو ایسے سست قسم کے دو نوجوان آ کے وہاں پڑ گئے اب بادشاہ کو پتا لگا کہ دو جو ہے تو نوجوان ہیں وہ میدان میں آ گئے جو مطلب کام کاج وغیرہ نہیں کرتے تو انہوں اس اپنے مطبخ کے باورچی کو کہہ دیا مطبخ کچن کو کہتے ہیں یعنی شاہی کچن جو ہوگا شاہی مطبخ اس کے باورچی کو کہہ دیا کہ ان کو کھانا دے دیا کریں آپ تو ان کو کھانا ملنا شروع ہو گیا اب ایسا ہوا کہ اس میدان کے اندر مزید جو سست ہے ان کی آمد ہونا شروع ہو گئی وہ دو سے دس ہوئے دس سے بیس ہوئے بیس سے پچاس ہوئے پچاس سے سور وہ میدان بھر گیا بالکل جو کام کاج نہیں کرتے تھے اور نہیں تو ان کو کھانا ملتا رہتا تھا بادشاہ نے اپنے اپنے شاہی متبرق کے باورچی سے پوچھا کہ اخراجات بڑھ کیسے گئے تو اس نے جواب بتایا وہ دو تھے وہ دو سو ہو چکے ہیں تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا تو وزیر نے کہا میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں اس پر عمل کریں تو سب بہتر ہو جائے گا بادشاہ نے کیا کہیے تو وزیر نے کہا آپ ایسا کیجئے اس میدان کے چاروں طرف لکڑیاں خشک لکڑیاں وہ بکھیر دیں اور اس میں آگ لگا دیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے تو بادشاہ نے ایسا ہی کیا اس میدان کے چاروں طرف وہ لکڑیاں ڈال دی اور اس میں آگ لگوا دی جب وہ آگ لگی تو میدان خالی ہو گیا وہ خالی ہو گیا لیکن آخر بھی وہ دو وہیں کے وہیں تھے باقی بدیاں سب کی سستی دور ہو گئی وہ ہو گئے تو بادشاہ نے کہا یہ وقیقی مانوں میں یہی ہے جو مستحق ہے ان کو ان کا جو ہے تو شاہی متبوت سے ان کا لنگر جاری رکھا جائے تعالی علی محمد آئیے سوال شامل کرتے سوال میرا یہ ہے کہ میں کاروبار کیا ہے ڈبوں جوتے ڈبے بنا رہے گا تو وہ چل بھی رہا جتنے پیسے چلے جاتے پیسے واپس بھی دیتے ظہیر بھائی مرکز لاہور سے کاروبار کرتے ہیں لیکن رقم نہیں ملتی اس کا کوئی اللہ جلد جلد ہمارے ظہیر بھائی کو ان کے حقوق دلائے باقی آج کل یہ عام سا مسئلہ ہوتا چلا جا رہا ہے کسی کو پیسے دے دیں اب وہ نکلوانا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے مطلب ایسا ہے کہ جیسے دے کے بھول جاؤ تو اپنا جائز حق جیسے کسی کو پیسے دیتے ہیں اور وہ واپسی نہیں دے رہا یا کہیں مزدوری کیا وہ مزدوری نہیں مل رہی کام کیا وہ نہیں مل رہی تو اپنا جائز حق لینے کے لیے جیسے قرضہ ہے یا چوری ہو گئی چوری کا مال جو ہے اب ظہری جن کا چوری ہوا ان کا اپنا مال تھا تو یہ وصول کرنے کے لیے یا وہ چوری شدہ مال جو ہے وہ واپسی آ جائے اس کے ملنے کے لیے ایک عمل پیش خدمت ہے دو رقص نفل نماز پڑھیں اس میں جب سجدے کے اندر جائیں تو ہر سجدے میں تین مرتبہ سبحان ربی اللہ پڑھنے کے بعد پچہتر مرتبہ سیونٹی فائیو ٹائم پچہتر مرتبہ جو ہے یا مجلو سجدے کے اندر ہی سبحان ربی اللہ اعلی پڑھنے کے بعد سجدے کے اندر ہی پچہتر مرتبہ یا مجلو سیونٹی فائیو ٹائم یا مزل پڑھیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا جائز حق آپ کی جو رقم ہے جلد ہی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ جیسے کسی کی موٹر سائیکل چوری ہو جاتی ہے یا کوئی بھی کوئی بھی چیز چوری ہو جاتی ہے چوری ہوگی تو پر سکتے ہیں تو یہ خود اپنے طور پر دو رقم نفل پڑھ کے ہر سبزی میں تین بار سبحان اور پچہتر مرتبہ یا مجلو پڑ گئے یا مجلو پڑے ماشاء اللہ جزاک اللہ تو ظہیر بھائی آپ نے بھی سن لیا ہوگا آپ کے تبسر سے الحمد مدنی چینل کے ناظرین نے بھی اس عمل کو سن لیا ہوگا انشاءاللہ شاء رحمان ضرور سب کو فائدہ دے گا یہ آئیے ایک ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں صلو علی علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد <تصفح> جی میں عافظ آباد سے محمود طارف پنجاب سے بات کر رہا ہوں میرے بڑے بھائی ہیں ان کا میڈیکل کا پرابلم ہے بیرون ملک جانا ہے تو ان کے میڈیکل میں فیل ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا دل بڑھ رہا ہے تو کرنا ہوں اور میں اس کا علاج اچھا میں آ جائے اور باہر کے میزے میں وہاں ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں شفا دے اور ان کی کول پر یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آزاد کی سلامتی دی ہے اس کا جتنا بڑا کرم ہے احسان ہے یہ دل جتنا جس سائز کا ہونا چاہیے اس سائز کا ہے تو تو ٹھیک ہے اور اگر بڑا ہے تو بھی آزمائش ہے چھوٹا ہوتا ہے تو بھی آزمائش ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے شفا عطا فرمائے تو انہیں کوئی روحانی علاج بتا دیجیے انسائی بھائی کے بھائی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر کم از کم سات بار یعنی سیون ٹائم زیادہ بار کی کوئی قید نہیں ہے یا اللہ قوینی قونی ول بار یا اللہ قوینی و پل سات بار یا اللہ قوینی و قلبی کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے اور میرے دل کو قوت عطا فرما تو یہ پڑھ لیں انشاءاللہ عزوجل مرض میں افاقہ یعنی کمی ہو جائے غیر مریض بھی چاہے تو ہر نماز کے بعد یہ عمل کرے انشاءاللہ عزوجل دل کے امراض سے محفوظ رہے گا اللہ مزید کمل بھی پیش خدمت ہے کہ روزانہ کسی بھی وقت ایک بار یاسین شریف پڑھ کر ایک سیب پر دم کر لیجئے روزانہ کسی بھی وقت ایک بار یاسین شریف پڑھ کر سیب پر دم کر لیجئے روزانہ کسی بھی وقت ایک بار یاسین شریف پڑھ کر سیب پر دم کر لیجئے پھر نہار مو یعنی ناشتے سے قبل خالی پیٹ کھا لیں ان شاء وجل دل کے جملہ امراض سے نجات حاصل ہوگی اور کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی مجید جمع غالبا یہ بھی مسئلہ بیان کیا کہ بیرون ملک جانے میں رکاوٹ ہے تو دعوت داوتستان کے شاسی ادارے مکتبۃ المدینہ کی متبوہ مدنی پنسورہ کے بعد فیضان اور یا مخیرو سو بار ہر روز یا مخصر سو بار ہر روز ہنڈریڈ ٹائم ایوری ڈے یا مؤخر سو بار یعنی ہنڈریڈ ٹائم ہر روز ایوری ڈے پڑھنے والے کے انشاء اللہ عز و جل سب کام پورے ہوں گے سبحان اللہ تو حافظ آباد سے محمود بھائی نے ہمیں کال کی تھی آپ اپنے بھائی کے لیے جو وظائف جو اولاد بتائے گئے اس کے مطابق پڑھیے کیجیے انشاءاللہ اللہ الرحمن. ضرور یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا فلو اہل الحبیب السلام علی علی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی علیکم میں چکوال سے ناصر محمود اختاری بات کر رہا ہوں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی جان ہیں تو وہ کافی عدود سے جانا وہ نصر کی عادت میں پڑ گئے ہیں تو میں روحانی راج کے جو سلسلہ اسلامی بھائیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیں جس کی وجہ سے میرا بھائی جو ہے اس بری عادت سے اپنی جان چھڑا لے اور وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائے پہلے تو وہ مطلب چشک پیتا تھا دوستوں کے ساتھ مل کر تو آپ اس نے مطلب پوڈر بھی پینا شروع کر دیا جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ گھر والے پریشان ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ جزائیں خیر عطا فرماتے. اللہ عز و جل جل ہمارے ناصر بھائی جنہوں نے کول کی ان کے بھائی کو اس گندے نشے سے نجات دے کر رسول صلی اللہ وسلم کے نشے سے سرشار فرمائے نشے کی گندی عادت چھڑانے کے لیے ایک عمل پیشہ خدمت ہے مدنی چینل کے کی دیگر ناظرین کے لیے بھی خصوصیت کے ساتھ اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں عموماً گھر والے ان سے بہت تنگ ہوتے ہیں تو یہ عمل لکھ لیجئے عمل کیجئے انشاءاللہ شاء تبارک تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا سورہ اخلاص جب ایسا نشے کا مریض ہے یہ سویا ہوا ہو تو اس سے تین قدم جو ہے تقریباً تین فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر سورہ اخلاص کوئی نمازی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن پڑھیں یعنی ان کے جو بھی عزیز کوئی ہوں تو نمازی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن سورہ اخلاص پڑیں اور اتنی آواز میں پڑھیں کہ ان کے جو پڑھنے والے ہو کیا اپنے کام تو سنیں لیکن اتنی آواز نہ ہو کہ جو نشے والا سویا ہوا ہے وہ اٹھ جائے ایک ہی دفعہ پڑھنی ہے ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ نشے کی عادت چھوڑ جائے گی تو تا حصول مراد یعنی جب تک یہ ان کی نشے کی عادت مکمل چھوڑ نہیں جاتی یہ پڑھتے رہیں رات میں اگر نہیں سوتے دن میں آگے سوتے ہیں بسوں کا اسمبلی ہوتا ہے پوری پوری رات باہر گزار دیتے ہیں دن میں آگے سوتے ہیں جب سوئے ہوں ان کے تقریباً جو ہے تین فٹ کے فاصلے پر تین قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو کے ایک دفعہ سورہ اخلاص اتنی آواز سے پڑھیں کہ آواز تو آئے لیکن اتنی آواز نہ آئے کہ وہ نشے کا جو مریض سویا ہوا وہ اٹھ جائے اللہ ناصر محمود بھائی آپ کو جو روحانی علاج بتایا گیا ہے اس کے مطابق کیجئے انشاءاللہ ضرور آپ اپنے اس مسئلے کا حل اس میں پا لیں گے الحبیب اللہ تعالی حبیب محمد آئیے کو ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے فلو احدن حبیب میں کراچی سے بات کر رہا ہوں گاڑی میرا نام محمد رضوان شیخ ہے یہ سر میرا کزن ہے رشتے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ رشتہ اس کا کب ہوگا کہاں ہوگا یہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا اس کے لیے کچھ پوچھ رہے ہیں ان کو کوئی ور دیا روحانی علاج بتا دیجئے ان کی کزن کے لیے اورات پیش خدمت ہیں یعنی ایک ور تو ایسا ہے جو ان کے والدین کو کرنا ہوگا ایسے والدین جن کی بیٹیاں ہوں اور ان کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں یا رشتے آتے ہوں مگر کوئی بات نہ بن پاتی ہو ان کو چاہیے کہ روزانہ مقروف وقت کے علاوہ کسی بھی وقت دو رکعت نفل تاحقیت الضو ادا کریں اور یا لطیفو یا لطیفو سو بار یعنی ٹائم پڑھ لیا کریں کہ جو یا لطیفو ہر روز تاحقیت الوضو کے بعد سو بار یعنی ہنڈریڈ ٹائم پڑھ لیا کرے تو برکتیں پائے گا ان شاء اللہ ان کی بیٹیوں کے نصیب کھل جائیں گے مزید خود ان کی کزن کو بھی چاہیے کہ پابندی کے ساتھ یہ عمل کر لیا کریں کہ سوتے وقت سورہ اخلاص یعنی کہ کل آحد اللہ سومدلم یق اللہ قون آحب یہ مکمل سورت اول و آخر گیارہ گیارہ بار درو شہید پڑھ کر اکتالیس بار یعنی فورٹی ون ٹائم تو سوتے وقت سورہ اخلاص اکتالیس بار یعنی فورٹی ون ٹائم اول و آخر گیارہ گیارہ بار ذروع شریف سورہ اخلاص سوتے وقت اکتالیس بار یعنی فورٹی ون ٹائم اول و آخر گیارہ گیارہ بار ظرو شریف پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں نیت یہ ہو کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت اور ناجائز رسومات بشمول فلموں ڈراموں گانوں باجوں اور تصاویر وغیرہ سے بچیں گے اس عمل کی مدت نوے دن یعنی نائنٹی ڈیز ہے اس دوران اگر منگنی وغیرہ ہو بھی جائے تب بھی عمل جاری رکھیں باقی اس طرح بہنیں اپنے مخصوص ایام میں سور اخلاق کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں یعنی قل هو اللہ ہوحد کے بجائے ہو اللہ عہد سے شروع کریں اور اس طرح اپنا یہ عمل نوے دن کا مکمل کریں تو رضوان بھائی آپ نے جو اپنی کزن کے تعلق سے یہ بیان کیا تھا کہ رشتہ نہیں ہو رہا تو اس کے لیے آپ کو روحانی علاج بتا دیے گئے اس کے مطابق کیجئے انشاءاللہ ضرور اس میں آپ حل پا لیں گے اچھا میرے میرے بھائیو مدنی چینل کے ناظرین یہ یاد رکھیے گا جب ہم نے اپنا یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو ہم نے ایک مدنی پھول سنا تھا اور وہ مدنی پھول ضیت کی تباہ کاریاں امیر عالیہ سنت کی جو معائنہ تفنیف ہے اس کے صفحہ نمبر دو ٹو اس میں سے ہم نے سنا تھا مسلمان کی عزت کی حفاظت کا ثواب وہ روایت میں آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں اور اس نیت کے ساتھ کے اس کے مطابق انشاءاللہ ہم ضرور عمل کریں گے ابھی نیت کیجیے میں بھی نیت کرتا ہوں ان شاء اللہ آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت کا تحفظ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اسے جہنم سے آزاد کرتے ایک اور روایت تیزنا انس رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے دنیا میں اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیجے گا جو جہنم سے اس کی حفاظت فرمائے گا تو مسلمان کی عزت کی حفاظت کریں گے ان شاء اللہ آل عزت آل آل و اس کی موجودگی میں بھی اور اس کے پسے پشت بھی یعنی اس کے پیچھے پیچھے وہ نہیں بھی ہوگا تو بھی اس اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی سہادت نصیب فرمائے آئیے اپنے سلسلے کی آخری ریکارڈیڈ کال شامل کرتے ہیں محمد میرا نام محمد حفیظ ہے میں انگلینڈ سے بول رہا ہوں میرے ندی میں پرابلم ہے تو جو چیز بھی کھاتا ہوں تقریباً دس پندرہ منٹ کے بعد مجھے بکاؤ شروع ہو جاتی ہے اور جو چیز کھاتا ہوں جوس پیتا ہوں وہ پھر بکاؤ شروع ہو جاتی تو ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کا میدا کمزور ہو گیا ہے تو پلیز اس کے لیے روحانی علاج میں فون کیا ہے تو مجھے کوئی ایسا نہیں سکتا یا کوئی کی ان کا کریدا کمزور ہے عبد بھائی انگلینڈ سے ہمیں کال کی انہوں نے اور بد آدمی ہے تو اس کا روحانی علاج اللہ تبارک بتا رہے ان کو شفاط آپ فرمائے دو مدنی علاج پیش خدمت ہیں جس شخص کو بد ہضمی کی شکایت ہو میدے کی کمزوری کی شکایت ہو تو وہ پارہ انتیس سورت المرسلات کی آیت نمبر تینتالیس اور چوالیس 43 اور 44 یہ آئے دونوں آیات جو ہیں یہ سن بھی لیجئے بسم اللہ الرحمن ابان وحیم کلو وش ربو ہنی امبا کو نزل محسمین پھر ایک دفعہ سن لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو وش ربو ہنی امبا کزال محسن یہ پارہ 29 سورت المرسلات کی تینتالیس اور 44 نمبر دو آئےتے ہیں یہ دونوں آیتیں پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر لیجئے اور پیٹ پر دونوں ہاتھوں کو پیٹ پر پھیریں ان اللہ تبارک و تعالیٰ بد کی شکایت دور ہو جائے گی اسے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جتنے اسلامی بھائیوں کی آج کال ہم نے سنی اور انہوں نے ریکارڈ کروائی ان سب کے لیے ایک یہ مدنی نسخہ بھی قبول فرما لیجیے کہ مدنی قافلوں میں سفر کریں ان شاء اللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو سارے امراض سے بھی حاصل رہے گی اور انشاءاللہ الرحمن اللہ آخرت کا بھی بہت بڑا ذخیرہ ہم اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آئیے میٹ میٹ اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے مدنی مقصد کو دوہرا لیتے ہیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے مجھے اپنی, اپنی, اپنی اور ساری دنیا, دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے شاید. انشاءاللہ شاء اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے اس سلسلے روحانی علاج کا اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے سلسلہ روحانی علاج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی مدنی چینل دیکھتے دکھاتے رہیے اور اس کی برکتیں پاتے رہیے اللہ کا اہلا پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھاری امت کے دکھ درد دور فرمائے ہم تک کو بیماریوں قرض سے نجات عطا فرمائے دنیا اور آخرت کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ حبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد